تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچ اور اللہ کی خوشی پر چلے اور اللہ بڑے فضل والا ہے